درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک سماج فرمائی ہے نسائی شریف کی حدیث ہے جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اولن اسے نقل فرمایا ہے چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ آپ علیہ سلاۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثناء کرنے والے اور دہوج شریف پڑھنے والے کو ایک مسدع سنایا ایک خوشخبری سنائی کہ اس وقت دعا اگر مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا سوال کیا جائے یعنی اللہ تعالی سے مانگا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل وہ سوال بھی پورا ہوگا عادت بنانی چاہیے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگیں اور دعا کی ابتدا حمد اور سلاد سے کریں جیسا کہ کہا گیا کہ حمد و ثناء حمد اور ثنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں اس کے بعد دعا مانگیں اور پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں ان شاء اللہ اول اور آخر درود پاک کی برکت سے درمیان میں مانگے جانی والی دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے جو مقبول ہے یعنی قبول ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے تو جب دونوں طرف قبول ہونے والی چیز ہوگی تو درمیان میں مانگے جانے والی دعا بھی ان اللہ قبول ہو جائے گی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ چاہے کھانا کھانے کی دعا پڑھنی ہو یا سفر کی دعا پڑھنے کا معاملہ ہو یا سوتے وقت دعا پڑھنی ہو یا بیدار ہو کر دعا پڑھنی ہو یا نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنی ہو یا ہفتہ وار اجتماع میں دعا ہو تقریبا ہر دعا میں اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور ہم بھی الحمد کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سلسلوں کا آغاز درود پاک سے کریں اس کی بڑی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ اپنے خواب ریکارڈ کرواتے ہیں اور جو خواب ریکارڈ ہوتے ہیں ان میں سے بعض خواب اکثر خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ضمن اگر تعبیر کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات ہے کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے دشمنی کی طرف اشارہ ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر اس کا حل اس کا وظیفہ بھی الحمد بتایا جاتا ہے تو اپنے سلسلے کا آغاز تو ہو چکا مگر باقاعدہ کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کیا خواب بیان کیے گئے ہیں اور ان کی کیا تعبیر بیان کی جا رہی ہے لاہور ٹاؤن سے زیادہ زیادہ یا سانپ خواب آتے ہیں یا اس طرح کوئی ڈاکٹر الیاس اتاری مرکز الولیا لاہور سے آپ نے ہمیں کال کی باقاعدہ کوئی پرٹیکولر خواب تو نہیں سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس خواب میں ایسا ایسا ایسا ہوا اگر آپ باقاعدہ کوئی خواب سناتے تو اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی آپ نے دو باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک یہ کہ ڈراؤنی خواب آتے ہیں اور اکثر سانپ وغیرہ نظر آتے ہیں اس کے حل یا اس کی معلومات آپ چاہ رہے ہیں ضرور ارض کرتے ہیں دیکھیں ڈراؤنی خواب چاہے کسی اسلامی بھائی کو آتے ہوں یا اسلامی بہن کو آتے ہوں یا بچوں کو آتے ہوں ڈراونی خواب سے بچنے کا وظیفہ الحمدللہ للہ تقریباً ہر سلسلے میں ہی عرض کیا جاتا ہے کیونکہ خواب کی تعبیر کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ خواب عموماً لوگوں کو چند وجوہات کی بنا پر ڈراونی خواب آتے ہیں ڈرونی خواب سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس میں مبارک نام مبارک متکبرو اس سے پہلے حرف یا لگا دیں یا متکبرو اکیس مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر سو جائیں انشاءاللہ عزوجل اللہ ڈرونی خواب نہیں آئیں گے اس کا معمول بنا لیجئے کہ یا متکبرو اکیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑ کر سو جائیں انشاءاللہ عزوجل ڈرونی خواب آپ کو نہیں آئیں گے اور اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں گندے خواب آتے ہوں اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ یا ممیتو یا ممیتو کا ورد کرے اور اس کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے یا ممیتو کا ورد کرتے کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل وہ گندے اور برے خوابوں سے اس کی حفاظت ہوگی اور ذہن انشاءاللہ شاء اللہ جل پرسکون رہے گا دوسرا الیاس بھائی آپ نے یہ کہا کہ سانپ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں تو سانپ عموماً دشمن کی علامت ہوتی ہے مگر اگر باقاعدہ آپ خواب بیان کرتے تو اس کی تعبیر بیان کی جاتی کہ آپ نے سانپ کو کس کنڈیشن میں دیکھا سانپ نے آپ کو نقصان پہنچایا یا آپ نے اس کو مار دیا آپ اس پر غالب باگائے یا سانپ آپ پر غالب آیا کس قسم کا سانپ تھا اس حوالے سے کوئی تفصیل آپ نے بیان نہیں کی تو اس کی تعبیر بھی نہیں بیان کی جا سکے گی البتہ آپ وظیفہ کریں یا متقبر اکیس بار اول آخر درو شریف انشاء اللہ آپ کو اس وظیفے سے, سے فائدہ ہوگا اور رونی خواب آنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بات بیان کی گئی ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نمان ملتان سے مجھے خواب لکھا ہے بھوت نظر آتے ہیں اور جب میں گھر میں باہر ہوتا ہوں کس طرح مجھے بھوتنا ہے ڈر لگتا رہا تو مدینت الاولیا ملتان سے ایک مدنی منع نے ہمیں کال کی آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے مدنی منا ہے خواب میں بھوت نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر امی ابو گھر میں ہوتے ہیں تو مجھے گھر کے باہر بھوت نظر آتے ہیں اور خواب میں ڈر لگتا ہے تو نعمان بیٹا مدنی منع پیارے اسلامی بھائی آپ کے یقیناً ہو سکتا ہے میرا حسن زن ہے کہ آپ کے والدین بھی اس وقت سلسلے میں شامل ہوں گے اور آپ بھی یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے اگر ڈرانے خواب نظر آتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک یا متکبروں کا ورت کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس کا ورت کریں انشاءاللہ شاء اللہ ڈران خواب نہیں آئیں گے اس کے علاوہ ان کے والدین اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے بچے کو ڈراؤنے خواب کیوں نظر آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں چند اسباب جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں اگر ان میں سے کوئی سبب ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے مثلا گھر میں اگر فلمیں دیکھنے کا سلسلہ ہو مار دھاڑ والی فلمیں دیکھنے کا سلسلہ ہو اور بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ہر چیز کو قبول کرتا ہے کیچ کرتا ہے اب جس قسم کے مناظر وہ دیکھتا ہے وہی منظر اسے خواب میں نظر آتے ہیں بچے عموماں کارٹون دیکھتے ہیں کارٹون بھی عمومی طور پر اسی قسم کے ہوتے ہیں اس میں مار دھاڑ اور ایک دوسرے کو مارنے کا معاملہ اور بھوت اور اس قسم کے اگر ڈرامے یا فلمیں اس قسم کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں غالباً کہ جس میں بھوت اور پری اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر بچے اپنے ٹی وی دیکھنے کے اوقات میں یہ چیزیں دیکھیں گے فلمیں ڈرامے یا کارٹون یا بھوت اور اس قسم کے ڈرامے تو یقینا ان, ان کی نیند پر اس کا اثر پڑے گا اور خواب میں بھی یہ مناظر ان کو نظر آئیں گے ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو مدنی چینل دیکھیں ان شاء اللہ اس کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو سکول میں پڑھتا ہے سکول جاتا ہے تو وہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بچے کی وجہ سے یا کسی استاد کی بے جا سختی کی وجہ سے یہ ڈرا ڈرا اور سہما سہما رہتا ہو یا والدین میں سے کسی ایک کی بے جا سختی کی وجہ سے بچہ خوف زدہ رہتا ہو یا گھر میں کوئی اور ایسا شخص ہے بڑا بھائی ہے یا چاچا ہے جس کی وجہ سے بچہ سہما ہوا رہتا ہو اگر ایسا معاملہ ہو تو بھی بچے کی نیند میں اسے ڈراؤنی خواب نظر آ سکتے ہیں اور یہ اس کی زندگی کے لیے ایک اچھا نکتہ نہیں ہے مستقل, مستقل اگر بچے کو ڈراؤنی خواب آتے رہے تو بچے میں خود اعتمادی کی کمی کانفیڈنس کی کمی اور پڑھائی میں وہ پیچھے پیچھے اور ہر معاملے میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ ڈرا ہوا سہما ہوا اور خوف زدہ رہے گا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی منع کو خوف سے امان عطا فرمائیں اور جو ڈر لگنے کی بیماری ہے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جس جس کو یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھے بھوت وغیرہ نظر آتے ہیں تو آپ اپنے ایک وظیفہ تو عرض کیا گیا یا متقب بھی اس کے علاوہ ان کے والدین میں سے کوئی ایک جب بچہ سو جائے تو قریب جا کر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس انداز میں کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی آواز بچے کے کان میں پہنچ جائے اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں اپنے بچے کو دم کر دیں انشاءاللہ عزوجل اس مدنی منع کو بھوت وغیرہ نظر نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ در ڈر نہیں لگے گا یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین جن کے ساتھ بھی اگر ایسا معاملہ ہو یا آپ کے رشداروں داروں میں سے کسی کے ساتھ یا دوست احباب میں سے کسی کے ساتھ تو اس سے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو یہ مدنی حل بتائیے ان شاء آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی لاہور سے بول رہا ہوں اور ناصر اسلم میرا نام ہے اور خواب میں نے دیکھا یہ ہے کہ میرے چاروں طرف شیر ہیں اور سینٹر میں میں کھڑا ہوں اور وہ سب مجھے نہ کھا رہے ناصر اسلم مرکز الاولیاء لاہور سے شیر ہیں چاروں طرف آپ درمیان میں اور شیر کھا رہے ہیں شیر اگر خواب میں تکلیف پہنچائے اپنے دانتوں سے کاٹے یا اپنے پنجوں سے بدن کا گوشت نوچے تو اس کے حوالے سے تعبیر ذرا مناسب نہیں ہے کہ شیر کی طرف سے آپ کو خواب میں تکلیف پہنچی تعبیر مناسب نہیں ہے عرض کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا کیا حل ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کابیر علماء معبرین اس بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیر اگر دانتوں پنجوں سے کسی کو خواب میں تکلیف پہنچائے زخمی کر دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے شخص کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے گی لیکن وہی بات یقینی نہیں ہے ضنی ہے بڑے شخص کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے گی بڑا شخص کون ہو سکتا ہے مثلا آپ ملازمت کرتے ہیں تو سیٹ اگر آپ کسی ادارے میں ہیں تو افسر اگر گھر میں کوئی بڑا ہے تو اس کی طرف سے لیکن یہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ اس کی غیبت یا بہتان یا اس پر بدگمانی نہیں کر سکتے میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کسی بھی بڑے کی طرف سے تکلیف پہنچ سکتی ہے مگر وہ تکلیف پہنچنا یقینی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس خواب کی بدی کو دور فرمائے اور تکلیف آپ کو نہ پہنچے یہی ہماری آپ, سے, آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آنے سے پہلے ہی وہ تکلیف دور فرما دیں تکلیف علم اور غم سے بچنے کے لیے آپ سے عرض ہے آپ مرکز الاولیاء میں ہے داتا دربار میں حاضری دیجئے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی بارگاہ میں فریاد کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی دعاؤں کی برکت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی مزارات کی برکت سے انشاءاللہ شاء کرم ہوگا اور تکلیف نہیں پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مرکز الاولیاء اولیا میں داتا دربار پر حاضری دیں مدنی چینل کے لیے بھی دعا کریں اور ساتھ ساتھ آپ کم از کم کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں عادت بنائیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی مگر کم از کم صرف اس خواب کی تعبیر جو بیان کی گئی ہے تکلیف اس تکلیف سے حفاظت پانے کے لیے آپ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور مرکز الاولیاء میں بھی چونکہ فضان مدینہ قائم ہے جمعرات اجتماع میں وہاں شرکت اور اجتماع کے بعد جمعے کے دن فجر کی نماز اشراق چاش کی نماز کے بعد تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ شاء قافلے میں سفر کر کر مانگے جانے والی دعا کی برکت سے تکلیف انشاءاللہ نہیں پہنچے گی اور مزارات اولیاء پر بھی ضرور حاضری دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو پہنچنے سے پہلے ہی دور فرما دیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد نظر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں اونٹ پر سواری کر رہا ہوں اس کی تعبیر برائے کر مجھے فرما دیجئے نظر اتاری باب المدینہ کراچی سے اونٹ پر سواری کر رہے مگر آپ کے خواب میں ذرا ہمیں تفصیل درکار تھی کہ اونٹ تیزی سے لے کر آپ کو چلا یا اونٹ نے گول چکر لگائے ہلکی رفتار میں چلا یا بیٹھ گیا اس حوالے سے اگر تفصیل ہوتی تو آپ کو ایک درست اور صحیح تعبیر آپ تک پہنچ سکتی تھی بہرحال جہاں تک میں پہنچ سکا وہ میں ارض کر دیتا ہوں علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو دیکھے وہ اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ اس کو لے کر تیزی سے چل رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو جلد سفر درپیش ہوگا اور اگر وہ دیکھیں کہ اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ اس کو لے کر گول گول چکر لگا رہا ہے اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ غور و فکر میں مبتلا ہوگا دو تعبیریں گئی اگر اونٹ لے کر تیزی سے چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو سفر درپیش ہوگا اگر آپ نے یہ خواب رات کے ابتدائی حصے میں دیکھا اسٹارٹ رات کے اسٹارٹ میں ابتدائی حصے میں آپ نے یہ خواب دیکھا تو اب تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی دس پندرہ بیس سال میں ظاہر ہوگی اور اگر فجر کے قریب قریب دیکھا تو مہینے چھ مہینے سال میں آپ کو سفر درپیش ہوگا اور یہ قاعدہ علماء معبرین بیان کرتے ہیں کہ جو خواب فجر سے قریب ہو اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے اور جو عشاء سے قریب ہو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے ایک مہینے سے لے کر سال تک کا ڈیوریشن ہے خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کے حوالے سے اور فجر کے بعد دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر ایک ہفتے یا چار پانچ دن یا دو ہفتوں میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو اب میں نہیں جانتا کہ آپ نے کس وہ خواب دیکھا ہے بہرال سفر کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر مدینہ نصیب فرمائے سفر حج نصیب فرمائے مدنی قافلوں کا سفر نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق ہم سب کو سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی ہاں پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اسوہ و ہے ہر معاملے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی سنتیں ملتی ہیں چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو یا چاہے وہ سونے کا معاملہ ہو یا سفر کا معاملہ ہو تو سفر کا بھی ایک سنت طریقہ ہے جو طریقہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ متبوہ رسالہ سنتیں اور آداب اس میں سفر کی سنتیں اور آداب لکھی ہیں وہاں تحریر ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو سفر کی سنتیں وہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں سفر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک سفر نصیب فرمائیں کاروبار کے حوالے سے جو سفر کیا جائے وہ بھی غلط اور ناجائز نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو عبادت ہے مگر جو سفر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو مثلا حج کا سفر عمرے کا سفر مدنی قافلوں کا سفر اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے جو سفر کیا جائے یقیناً وہ انتہائی مبارک ہے اللہ تعالیٰ مبارک سفر نصیب فرمائے اور اس خواب کی اچھائیں آپ کو نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علیہ میرا نام ہے محمد یوم ستاری میرا جو خواب یہ دیکھا ہے کہ چاند جو ہے اپنی جو لائٹ ہوتی ہے وہی لائٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سرگ ہو کے ایک مسجد کے اوپر گرتا ہے تو مسجد جو ہے پوری روشن ہو جاتی ہے مطلب چراغا ہو جاتا ہے اس مسجد پہ پھر میں دوسری بار دیکھتا ہوں تو وہی چاند جو سرگ ہو کے ایک بلڈنگ کے اوپر گرتا ہے پھر وہ بھی جو ہے مطلب روشن ہو جاتی ہے چڑاگاہ ہو جاتی ہے تو تیسری بار دیکھتا ہوں تو تیسری بار بھی چاند جو ہماری رہائش گاہ کے اوپر گرتا ہے اور رہائش بھی جو ہے مطلب روشن ہو جاتی ہے چڑاگاہ ہو جاتا ہے اس کی تعبیر میں یہ چاہیے خواب کی یونس بھائی چاند آپ نے دیکھا اور چاند کی روشنی ایک مرتبہ مسجد پر چاند گرا دوسری مرتبہ چاند ایک بلڈنگ پر اور تیسری مرتبہ چاند آپ کے گھر پر گرا رہائش جگہ پر گرا چاند کے حوالے سے علماء معبرین نے مختلف تعبیر بیان کی ہے چاند کو دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آیتوں پر غور کریں حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کا خواب کہ جس میں آپ علیہ سلاۃ السلام نے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا وہاں چاند کو ماں قرار دیا گیا ہے مگر آپ کے خواب میں چاند سے مراد ماں نہیں ہے بلکہ عموماً چاند سے مراد ماں ہوتی ہے مگر اس خواب میں ذرا مختلف ہے اس کے بارے میں تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں چاند گرا چاند آیا اور وہ چاند پورا ہے آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاند بدر ہے یعنی چودوی کا اور پورا چاند ہے اگر پورا چاند گھر میں گرا یا گھر میں آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر صاحب خواب خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اسے اس کی شادی ہو جائے گی آنے والے وقت میں جلد اس کی شادی ہو جائے گی اور اگر صاحب خواب شادی شدہ ہے تو اللہ تعالی اسے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اگر صاحب خواب اولاد والا بھی ہے اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں تو ان شاء ان کی اولاد اگر قابل نکاح ہے تو ان کی جلد شادی ان کا نکاح رونما ہوگا یعنی خوشی کی خبر ہے مگر ایک بات جس پر ابھی میں نے غور کیا وہ یہ کہ چاند کی جو روشنی آپ بیان کر رہے ہیں وہ سرخ ہے حالانکہ عموماً چاند کی روشنی سفید ہوتی ہے اب یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کیا تینوں مرتبہ یعنی رہائش گاہ پر اور گھر اور بلڈنگ پر اور مسجد میں تینوں مرتبہ سرخ چاند ہی اترا یا صرف مسجد پر اترتے ہوئے وہ سرخ تھا اور گھر پر جب اترا تو وہ سرخ نہیں تھا اگر گھر پر اترتے ہوئے بھی, بھی سرخ تھا تو اب اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے البتہ میں نے جو تعبیر بیان کی وہ عمومی چاند کی ہے عمومی چاند جس کی روشنی سفید ہوتی ہے جو دیکھنے میں روشن ہوتا ہے بدر بھی جس کو کہتے ہیں چودہویں کا چاند اگر وہ گھر میں آیا تو شادی کی نوید ہے یا اولاد ملنے کی نوید ہے یا اولاد میں سے کسی کا نکاح ہونے کی نوید ہے اور یہ صورت میں کہ جبکہ چاند پورا ہو اگر چاند آدھا ہو نف چاند ہو تو تعبیر الگ ہے چاند اگر باریک ہو تو بھی اس کی تعبیر الگ ہے امید کرتا ہوں کہ جو اس خواب کی بھی برکتیں آپ کو نصیب فرمائیں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اگر واقعی و سرخ روشنی گھر میں آئی ہے تو یوں دعا کیجیے یا اللہ عز و جل اگر اس خواب کی برائی ہو جو مجھ تک نہیں پہنچی تو پہنچنے سے پہلے پہلے اس برائی کو دور فرما اور ہمیں اچھائیاں اور بھلائیاں اور خیر نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہم سب کو بھلائی عطا فرما آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام جی صوفی اختر ہے میں فیصلہ بار سے کال کر رہا ہوں مجھے خواب میں جو ہے نا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں نا وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں سفی صاحب سردار آباد فیصلہ آباد سے آپ کے آپ نے خواب بیان نہیں کیا آپ نے یہ کہا کہ فوت شدہ لوگ بہت نظر آتے ہیں اگر خواب بیان کرتے تو اس کی تعبیر بیان کی جاتی عرض یہ ہے کہ کوئی تفصیل سے کوئی خواب بیان کریں کوئی ایک خواب بتائیں کہ کیا دیکھا مردوں کو آپ نے کس حالت میں دیکھا فوج شدہ لوگوں کو کس حالت میں دیکھا تو اس کی پھر تعبیر بیان کی جائے گی البتہ خواب میں جو مردے نظر آتے ہیں آپ نے جیسا کہ آپ کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بار بار فوج شدہ لوگ نظر آتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے تعبیر کے لیے مردے کا کسی حالت کو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہ کس حالت میں آپ نے دیکھا اس کو بہرحال ایک اس میں قاعدہ علماء معبرین بیان کرتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں کہ اگر خواب میں دیکھا کہ فوج شدہ شخص سفید کپڑوں میں ہے اچھی جگہ پر ٹہل رہا ہے اس کے سر پر اماما ہے وہ خوش ہے کچھ دے رہا ہے اور خوش ہے تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا شخص بخشا گیا اور عالم برزخ میں بھی وہ خوش ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے جسم پر سیاہ کپڑے ہیں پرا گندا پھیلے ہوئے بال ہیں وہ خوف زدہ ہے ڈرا ہوا ہے آگ میں جل رہا ہے سلاخوں میں ہے عذاب میں گرفتار ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ مردہ وہ اچھی حالت میں نہ ہو اگر آپ دیکھیں کہ مردے نے خواب میں آ کر آپ سے کوئی چیز مانگی ہے کوئی بھی چیز مانگی کتاب مانگی گاڑی مانگی کپڑے مانگے اور آپ نے اس کو دیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عیسال ثواب کا طلبگار ہے اس مردے کے لیے خوب عیصال ثواب کیجئے ویسے تو ہر مردے کے لیے ہی عیسال ثواب کرنا چاہیے مگر خاص جس کے لیے ایسا خواب دیکھا جائے تو اب اس کے لیے ایسال ثواب خصوصیت کے ساتھ پابندی کے ساتھ کیا جائے اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں اگر مردے نے کپڑے دیے اور وہ کپڑے پہن لیے تو الگ تعبیر آپ نے مردے کو کپڑے دیے تو الگ تعبیر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو الگ تعبیر مردہ آیا اور وہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے چلا اس کی الگ تعبیر تو یہ علم بہت وسیع ہے علم تعبیر جو ہے تعبیر کا علم بہت وسیع ہے ہر خواب کی الگ تعبیر ہوتی ہے اور ہر تعبیر ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ایک ہی خواب کی کئی کئی تعبیریں ہوتی ہیں وہ صاحب خواب کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے الگ الگ ہوتی ہیں مثلا ہمارے بعض مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ غور کیا ہوگا کہ یار یہ خواب تو ہم نے پچھلے چار پانچ چھ سلسلوں پہلے سنا تھا اس وقت تو اس کی تعبیر کچھ اور بتائی تھی اب اسی خواب کی تعبیر کچھ اور بتا رہے تو ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر یہ شخصیت کے بدلنے سے بھی بدل جاتی ہے اس کا بڑا فرق ہوتا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا تمہیں اسی سال حج نصیب ہوگا دوسرا آیا اس نے بھی کہا کہ میں نے ازان کہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا آپ نے اس کی تعبیر بالکل برعکس بتائی جو انتہائی نامناسب تعبیر بتائی تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ نے تو ابھی آزان کی تعبیر حج سے کی ہے اور یہی آزان میں نے دی اور آپ مجھے یہ تعبیر بتا رہے ہیں تو آپ نے یہی فرمایا کہ وہ شخص اور تھا اور آپ اور ہیں شخصیت کی تبدیلی سے انسان کے نیک متقی پرہیزگار ہونے یہ بدبخت بخت اور بدکار اور گناہ گار ہونے سے بھی تعبیر کی تبدیلی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو بہرحال آئیے اگلا خواب سنتے ہیں اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی سیف اللہ بول رہا ہوں سیف اللہ شیخ برا سے میری وائف کو اکثر خواب آتے ہیں وہ ہیں دیکھتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے تو وہ بہت روتی ہے چلاتی ہے بعد میں میں پھر آ جاتا ہوں اس طرح ان کو کئی دفعہ ایسی خواب آئی ہے سیف اللہ تاریخ پورا آپ نے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ کئی بار انہیں یہ خواب آتا ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ روتی ہیں اور پھر آپ آ جاتے کئی بار خواب آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اس خواب کی لازمی ضروری طور پر کوئی تعبیر ہی ہوگی بلکہ میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بات اپنے ذہن پر سوار کر لے تو وہ اس کو نظر آتا ہے مثلا ایک شخص جو دکانداری کرتا ہے اسے خواب میں دکانداری نظر آتی ہے ایک شخص جو مطالعہ کرتا رہتا ہے کتاب پڑھتا رہتا ہے وہ خواب میں بھی کتاب پڑھتا ہے قرآن جو بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ خواب میں بھی قرآن پڑھتا ہے جو بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے خواب میں اس کو وہ چیز نظر آتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غالباً یقینی نہیں ہے ایک ظم ہی ہے ایک ظن ہے گمان ہے کہ غالباً آپ کے جو زوجہ ہیں آپ کے بچوں کی جو امی ہیں وہ ایسا سوچتی ہوں گی کہ اس کی فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے یا ان کو ایسا علم ہوا ہوگا کہ پہلے آپ کی کئی اور شادی ہونے والی ہوگی اور پھر نہیں ہوئی ہوگی ان کے ذہن میں ایسا وسوسہ یا ایسی بات ان کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بار بار ان کو خواب آتا ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے البتہ اگر عورت دیکھے کہ اس کے خوابن کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر ضرور ہے مگر آپ کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے یہ ادغاس الاحلام یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز بار بار سوچی جائے وہ خواب میں آتی ہے اس خواب کے آپ کے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے ان سے یہ کہا جائے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں حسنزن رکھیں اور آپ کی شفقت آپ کی محبت ان شاء اللہ ان کے اس وسوسے کو اور ان کے اس ذہنی بات کو دور کرنے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد عز و جل میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہوں اور میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں ناچ پڑھ رہا ہوں اس کی تعمیر بتائی جائے مرکز الاولیاء لاہور سے محمد افضل بھائی آپ نے دو خواب بیان کر دیے ایک یہ کہ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومنا اور دوسرا یہ کہ نعت گوئی نعت پڑھ رہے دونوں کی تعبیریں انشاءاللہ شاء کرنے کی کوشش کرتا ہوں نمبر ایک یہ کہ ہاتھ چومنا مطلقن ہاتھ چومنا اس کی الگ تعبیر ہے اور نعت پڑھنا اس کی بھی تعبیر ہے ہاتھ چومنے کے بارے میں علماء معبرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں دیکھے اس نے کسی کے بھی ہاتھ چومے ماں کا ہاتھ چوما باپ کا ہاتھ چوما بڑے بزرگ کا ہاتھ چوما یا اللہ کے ولی کا ہاتھ چوما یا اپنے پیر صاحب کا ہاتھ چما انشاءاللہ عزوجل وہ شخص تواز اختیار کرے گا توازو کہتے ہیں آجزی انکساری اپنی طبیعت میں جھکاؤ جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب ہے ہمارے دین میں اسے اچھا سمجھا گیا ہے کہ انسان توازو اور آجزی انکساری اختیار کرے تو خواب میں ہاتھ چومنا توازو اور آجزی انکساری اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے ایک اور تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی بزرگ کے ہاتھ چومے تو اسے کوئی بڑا انعام ہاتھ آئے گا یہ دو تعبیریں ہاتھ چومنے کے حوالے سے ہیں اور دونوں ہی تعبیریں اچھی ہیں کہ آجزی اور ان انسان میں پیدا ہو توازو پیدا ہو یہ بھی اچھا ہے اور انعام حاصل ہو تو یہ بھی آ... مالی اعتبار سے مفید بات ہے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ نعت گوئی تو جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وَََََََََ وسلم کی نعت گوئی نعت پڑھ رہا ہے سناخانی کر رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ضو اس کے رسول میں اضافہ ہوگا اور آپ علیہ صلاۃ وسلام كى محبت اس کے دل میں مزید بڑھے گی انشاءاللہ عزوجل تو افضل بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے ماشاءاللہ آپ کے دونوں ہی خواب مبارک ہیں اور تعبیر کے حوالے سے دونوں ہی میں خوشخبری ہے شکرانے کے طور پر آپ مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے والے فضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں اور اس شرکت کی پابندی کو عادت بنا لیجئے اور ساتھ ساتھ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے ان خوابوں کی برکتیں حقیقی برکتیں نصیب فرما عشق رسول آپ کے دل میں بڑھے گا مگر کب کہ جب عشقان رسول کی صحبت اختیار کریں ظاہر سی بات ہے کہ تعبیر میں اشارہ مل گیا عشق رسول ملے گا مگر کیسے ملے گا اس کا بھی ایک طریقہ ہے ایک انداز ہے انسان گناہوں بھرے ماحول میں رہ کر عشق رسول میں اضافہ نہیں کر سکتا عشق رسول میں اضافہ کے لیے عاشقان رسول کی صحبت ضروری ہے اور آشقان رسول کی صحبت آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں ملے گی عاشقان رسول کی صحبت آپ کو مساجد میں ملے گی عاشقان رسول کی صحبت آپ کو مدنی قافلوں میں ملے گی عاشقان رسول کی صحبت آپ کو علماء کی صحبت میں ملے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ جلد رسول کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تبارک کا تعالی ضرور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا یا رب کریم ہم سب کو عشق رسول کی لازوال دولت رسول رسول کے ر صدق فرما آمین آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مارا سے بات کر رہا ہیں قاسم ہے, میرا. ہے کہ مجھے تین چار دن پہلے مدینہ شریف میں میرا نکاح ہو گیا حضور حضور مبارک نیچے پہ بیٹھ کے قاسم بھائی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے پاک بارگاہ میں روزہ مبارک میں حاضر ہیں اور اتنی مبارک جگہ پر آپ کا نکاح ہوا آپ سے ایک سوال پوچھنا رہ گیا کہ حقیقت میں آپ کا نکاح ہو چکا ہے یا نہیں ہوا بہرحال اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دولت عطا فرمائے گا شادی ہوئی نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دولت عطا فرمائے گا اور اتنی مبارک بارگاہ میں آکا علیہ السلاۃ السلام کے روزے کے سامنے نکاح ہوا تو انشاءاللہ عزوجل ایسی دولت نصیب ہوگی جو حلال راستے سے ہوگی اور حلال مقامات پر ہی انشاءاللہ عزوجل اللہ خرچ ہوگی صرف دولت یہ نعمت دولت جو ہے یہ انسان کے لیے فائدے مند کب ہے کہ جب حلال راستے سے کمائی جائے اور حلال مقام پر ہی خرچ کی جائے اس میں سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو ہی وہ دولت فائدے مند ہے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کی تعبیر کو سچا فرمائے اور آپ کو حلال راستوں سے حلال طریقے سے رسق واسطے نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے ساتھ آپ سے عرض ہے کہ آپ جہاں دوسرے طریقوں سے تعاون کرتے ہوں گے مالی تعاون بھی کیجیے دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے بھی آپ کی زندگی میں ایک اچھا انقلاب پیدا ہوگا تو خواب میں دیکھنا شادی دولت کی دلیل ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اس آیت سے علماء معبرین اشارت النس اشارہ لیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ شادی کا دیکھنا نکاح کا دیکھنا دولت کی دلیل ہے اور یہ تعبیر حضرت ابو سعید الواعظ رحمت اللہ تعالیٰ کے کال کے مطابق بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں غلام گھوشنا ہے میرا خاری بول رہا ہوں خواب ایسے آئے تھے تقریباً گیا ہوں اتے کر رہے سات بھی جب کر دی مار نہ جانا مطلب پیچھا غلام گوشت بھائی کھاریاں یہ بھی ایک علاقہ ہے اور خواب دیکھا ہے گوش والے کی دکان پر پانچ سات بھیڑوں کو ذبح کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عورت بھی ذبح کر دی گئی اور جب ذبح کی گئی تو ذبح کرنے والے شخص کو صاحب خواب نے یعنی غلام گوس بھائی نے دھکا دے دیا اور دھکا دے کر بھاگ گئے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں دو آپ کے خواب کے دو حصے ایک ہے کہ بھیڑوں کو ذبح کرنا اور دوسرا ہے عورت کا ذبح ہونا بھیڑ کو ذبح کرنے کے بارے میں تو یہ تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس کے سامنے بھیڑ ذبح ہوئے ہیں تو مال تقسیم ہونے پر دلالت کرتا ہے بیڑ کا ذبح ہونا مال تقسیم ہونے پر دلالت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی ہو سکتا ہے کسی کی میراث تقسیم ہو یا میراث تقسیم نہ ہو ویسے ہی کوئی بڑا شخص اپنی جائیداد بیچ کر مال تقسیم کرے یا آپ کے گھر میں سے بڑا شخص اپنی زمینیں وغیرہ بیچ کر مال تقسیم کرے یا زمین کے حصے تقسیم ہوں اس بات کی طرف ایک اشارہ مل رہا ہے لیکن حتمی یقینی نہیں ہے بلکہ اس کے زن میں بھی شک ہے دوسری بات عورت کا ذبح دیکھنا یہ اس بارے میں علماء معبرین یہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو مشبو حالت میں دیکھنا اسے ذبح کر دیا گیا ہے اس شخص کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے یعنی اگر آپ اس عورت کو جانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت گمراہ ہو یعنی عقائد کے حوالے سے درست راستے پر نہ ہو مگر آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس عورت کو نہیں جانتے ایک انجان عورت ہے اب اس بارے میں کیا ہے اب انجان عورت ہے اس بارے میں یہ ہے کہ جس شخص نے اسے ذبح کیا اور آپ اسے دھکا دے کر بھاگ گئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوگا اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے مگر کوشش میں پختگی نہیں ہوگی کسی نے آپ کے سامنے گنا کیا آپ اس کو صرف منع کر دیں گے روکنے پر قدرت کے باوجود اسے نہیں روکیں گے مگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جب بھی کوئی سامنے آپ کی گناہ ہو, کے گنا ہو آپ کے یا بلکہ کسی کے سامنے بھی اور وہ شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس گنا کو روکے تو اسے چاہیے کہ اس گناہ کو روکے زبان سے روکے ہاتھ سے روکے یہاں تک کہ بعض صورتوں میں روکنا واجب ہو جاتا ہے جبکہ اس بات کا ذنع غالب ہو کہ اگر میں اس شخص کو گناہ سے روکوں گا تو یہ باز آ جائے گا تو اب اس کو گنا سے روکنا ضروری ہے اگر ایسا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اسے گنا سے روکیں اور ثواب کے ہفتار بنیے ورنہ کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر گناہ سامنے ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے بہرحال آپ کے خواب کی تعبیر جو بیان کی گئی تھی وہ عرض کر دی گئی آئیے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا حدیف صلی اللہ تعالی علی محمد جی محمد اومد دراز ا اتاری خان سے بات کر رہا ہوں جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ہے اور جنید کو میں نے مار ڈالا اور اس پر میں نے شجرہ شیل بھی پڑھا ہے اور پھر وہ جو جنیت ہے وہ ننگا آ کر ہمارے میرے سامنے کھڑا ہو گیا پھر میں نے سے خون نکلا میں جنات کو دیکھا اور جنات کو دیکھنے کی مختلف تعبیریں مگر آپ نے شجرا پڑا اور جنات پر مسلط ہو گئے غالب آ گئے انہیں مار دیا کسی بھی طریقے سے پتھر سے مارا وہ آپ کے سامنے برہنہ کیفیت میں بھی آیا مگر پھر بھی آپ اس کو مارنے میں کامیاب رہے اور آپ اس پر غالب اور مسلط آ گئے اس کے بارے میں علماء محبرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو شخص خواب میں جنات پر مسلط ہو جائے غالب آ جائے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے تو انشاء اللہ اسے ایک بڑا رتبہ حاصل ہوگا کب کہ جنات کو دیکھا اور لڑائی ہونے کے بعد وہ جن پر مسلط ہو گیا کسی بھی طریقے سے تو اسے ایک بڑا رتبہ حاصل ہوگا اسے عزت حاصل ہوگی مال حاصل ہوگا یعنی کہ ہر طریقے سے یہ خواب اچھا ہے اور اگر جنات پر غالب نہ ہوئے تو پھر یہ تعبیر نہیں ہے بہرحال آپ کا خواب تفصیلی طور پر پہنچا ہمارے سامنے تو اس کی تعبیر یہی بیان کی جا رہی ہے کہ ان شاء اللہ ایک بڑا رتبہ اور ایک عزت انشاءاللہ شاء آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی خوشی کو آپ کے سامنے خواب کی صورت میں پہلے ہی ظاہر فرما دیا ہماری دعا ہے کہ یہ حقیقت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں اعلیٰ رتبہ نصیب فرمائے دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اعلی رتبہ اطا فرمائے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ تعبیر سمجھ چکے ہوں گے آئیے اگلی کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سرفرازی ضلع سے یہ ہمیں خواب میں سرفراز بھائی سانپ کی تعبیر کے حوالے سے تو ہر سلسلے میں ایسا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے سانپ دشمن کی علامت ہے مجھے ایک دن میں یہ سوچنے لگا کہ یہ سانپ کا خواب اتنا زیادہ کیوں آتا ہے نتیجہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کی علامت ہے مگر یہ جو دشمن ہے یہ کوئی ہمارا رشتے دار یا ہمارا کاروباری شخص یا ہمارا پڑوسی یا ہمارا خاندان والا نہیں ہے بلکہ یہ دشمن یہ شیطان ہے ان شیطانہ لکو ادب و مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ تعالی انسان کو خواب میں بار بار سانپ دکھا کر اشارہ کرتا ہے کہ دشمن تمہارے ساتھ ہے شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اتنے وقت کے لیے وہ دور ہو جائے ورنہ وہ نماز کی حالت میں بھی ہمیں بہکاتا ہے جب ہم رات کو بستر پر جاتے ہیں تب بھی وہ ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے ساری زندگی بد بدعمالیاں کروانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخر کار مرتے وقت بھی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کا ایمان سلو کر لے یعنی چھین لے اس کے لیے جو ممکنہ کوشش ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائیں اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کاشف اطاری مرکز لاہور میری ہمشیرہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں ہے وہ اور اس کی چھت گرنے والی ہے اور ہم سب باہر کھڑے ہوئے ہیں اور لیکن وہ زیادہ پریشان نہیں ہے ہم زیادہ پریشان ہیں جو باہر کھڑے ہوئے اور وہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح اس کمرے سے باہر نکلا جائے تو یہی خواب ہے مہربانی کاشف بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی ہمشیرہ کا خواب آپ نے بیان کیا گھر کی چھت گرنے والی ہے اور گھر والے پریشان ہیں اور یہ پریشان نہیں ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی گھر کی چھت گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے سمجھ بھی یہی آتی ہے اور بالکل مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اسے گھر کی چھت گر رہی ہے یا گھر جلنے والا ہے آگ لگ چکی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں مصیبت نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے مصیبت نازل ہونا یقینی نہیں ہے لیکن مصیبت نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے خواب کے ذریعے اشارہ فرما دیا دکھا دیا مصیبت آنے والی ہے مصیبت اللہ تعالی ویسے بھی مصیبت نازل ہو سکتی ہے بغیر کسی اشارے بغیر کسی خواب کے بھی مگر جب خواب دیکھ لیا گیا تو اب انسان اس مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کر سکتا ہے دعا مومن کا ہے مل کر ختم قادریہ کا اہتمام کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے میں حل بیان کر رہا ہوں کہ تمام گھر والے مل کر ختم قادریہ کا اہتمام کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو انشاءاللہ شاء آنے والی مصیبت ٹل جائے سب مل کر دو دو رکعت نماز سلاۃ حاجات۔ پڑھ لیں اور پھر دعا مانگے ان شاء اللہ کرم ہوگا گھر میں خصوصیت کے ساتھ ختم قرآن کا اہتمام کر لیں یا گھر کے چاروں کونوں پر سورہ بقرہ کی تلاوت پوری پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چار کونوں میں چھڑک لیا جائے یا قرآن خانی کر لی جائے گھر میں تو انشاء اللہ زفل ان چیزوں کی برکت سے ختم کا دادریا سلاۃ ختم قرآن سورہ بکرا کا ختم سورہ مزمل کا ختم انشاء اللہ اس کی برکت سے آنے والی مصیبت انشاءاللہ عزوجل اللہ نہیں آئے گی گھر کے تمام افراد نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ پابندی کریں اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی خصوصیت کے ساتھ اسلامی بھائی با مسجد میں جا کر اسلامی بہنیں گھروں میں ہی تو انشاءاللہ عزوجل نمازوں کی پابندی اور شریعت کی پابندی ہوگی اور پھر دعائیں مانگیں گے تو ان دعا بھی قبول ہوگی اور مصیبت سے بھی اللہ حفاظت ہوگی آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ اختاری کراچی سے بات کر رہا ہوں مجھے اکثر خواب میں بھین سے نظر آتی ہیں کبھی تھوڑی کبھی زیادہ کبھی خوشکی پہ کبھی پانی میں وہ پیرتی ہوئی اس خوب کی تعبیر پوچھنا تھی جاکم اللہ خیرہ صفدر بھائی بابل مدینہ کراچی سے آپ نے خواب میں بھینسیں دیکھی ہیں اگر گھر کا کوئی شخص غائب ہے تو اس کے آنے کی خبر ہے اور شاء اللہ ازاوجل اور اگر گھر کا کوئی شخص سفر پر ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ و جل اس کے بھی آنے کی خبر ہے اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی گھر کا کوئی شخص غائب بھی نہیں ہے اور گھر سے باہر بھی نہیں ہے اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاء اللہ آپ کو ایک منصب عطا فرمائے گا کچھ مخصوص قسم کے لوگوں پر مضبوط اور مخصوص قسم کے لوگوں پر آپ کا ایک منصب ہوگا آپ ان کے ماں فوق ہوں گے وہ آپ کے ماتحت ہوں گے آپ کی بات مانیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اگر آپ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہوں تو مبارک خواب ہے دونوں طریقوں سے کسی غائب کے آنے کی خبر ہو تو بھی مبارک اور ایک منصب عطا ہو تو بھی مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خواب کے ذریعے ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے اگلی کال سنتے ہیں صلو صلو اللہ تعالی علی محمد میں محمد شعیب میں رہتا ہوں میری والدہ جب سوتی ہیں تو خواب دیکھتی ہیں اور وہ ڈر جاتی ہیں میری والدہ کا خواب یہ ہے وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہی ہے اور وہ سانپ اس کے برابر میں آ گیا جزاک اللہ خیرہ شعیب بھائی اگر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خواب کی دونوں باتوں کا حل پیچھے ہی گزر چکا ہے میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ڈراؤنی خواب سے بچنے کا وظیفہ یا متکبرو برو اکیس بار اول آخر درود پاک یہ پڑھنے سونے سے پہلے آپ یا آپ کی والدہ تو انشاءاللہ شاء اللہ ڈرونی خوابوں سے حفاظت رہی اور سانپ نماز پڑھ لیتے برابر میں سانپ آ کر کھڑا ہو گیا یا کھڑا کیا ہوگا سانپ آ کر رینگنے لگا برابر میں اور اس نے ڈرایا تو سانپ دشمن کی علامت ہے اور نماز سے دشمنی شیطان ہی کرتا ہے شیطان ہی کے بارے میں ہے کہ وہ دائیں سے آتا ہے بائیں سے آتا ہے انسان کو بہکاتا ہے بلکہ بعض اولیاء کرام رحیم اللہ کے بارے میں تو یہاں تک روایات یہاں تک کتابوں میں باتیں ملتی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سانپ ان کی آستین میں داخل ہو جاتا اور گرے سے منہ نکال کر اپنا منہ کھول لیا کرتا تھا مگر وہ نماز میں ان کے فرق نہیں آتا اور وہ برابر نماز جاری رکھتے جب سانپ مسجد میں داخل ہوتا تو نمازی ڈر کر مسجد خالی کر دیتے مگر وہ اللہ کا ولی جس کی آستین میں سانپ گھسا اور اس کے گرے سے سانپ باہر نکل کر اپنا منہ کھولے کھڑا ہے وہ نہیں ڈرتے لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدی آپ کو خوف نہیں آتا فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا غالباً یہ اور انہیں فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سانپ درحقی کا شیطان ہے جو میری نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آتا ہے لا حول ولا اللہ باللہ العلی کی کثرت کریں تو انشاءاللہ اللہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت ہوگی اپنے سلسلے کی اگلی اور آخری کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میرا نام احمد رضا دلوقتي. عطاری ہے میں گزر والا سے عرض کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے قریب ریلوے لائن ہے تو ریلوے لائن پر کوئی نہ کوئی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے اور میں اسی طرح ریلوے پر گوشت کے ٹکڑے وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں ریلوے لائن پر تو آپ اس خواب کی ہمیں طبی عطا فرما دیجیے احمد رضا بھائی گجرا والا سے آپ کے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ خواب ادغاز الحلام معلوم ہوتا ہے آپ کے گھر کے باہر ریلوے لائن ہیں غالباً آپ کے ذہن میں ایسا آتا ہوگا یا کبھی آپ نے کوئی ایک ایسا واقعہ دیکھ لیا ہوگا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ریل کے نیچے آ گیا یا آپ کے ذہن میں آتا ہوگا پٹری دیکھ کر کہ یار یہاں اگر کوئی نیچے آ جائے اور تو اس کا کیا حال ہوگا اس قسم کا آپ نے کبھی سوچا ہوگا تو وہ چیز آپ کے خواب میں آتی ہے البتہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے پھر بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ اگر اس خواب کی برائی ہو مجھ سے دور فرما دے اور ہمیں عافیت اور بھلائیاں عطا فرما محترم پیارے اسلامی بھائیوں آج کے جو ہمیں کال ریکارڈ کی گئی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور انشاءاللہ شاء اللہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ آئندہ سلسلہ براہ راست لائیو اگلے بدھ کو اگلے ہفتے رات نو بجے اسی وقت پر نشر کیا جائے گا خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ پاکستان کے لیے بروز بدھ براہ راست رات نو بجے نشر کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جو آپ نے ملاحظہ کیا یہ نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بروز منگل دوپہر تین بجے نشر کیا جائے گا یعنی اب جب پورا ہفتہ گزر جائے گا منگل کے دن دوپہر تین بجے خوابوں کی تعبیر نشر مقرر دوبارہ نشر کیا جائے گا خصوصی نشریات برائے یو کے جو جس کا سلسلہ رات بارہ بجے شروع ہوتا ہے آج انشاءاللہ شاء آج رات روحانی علاج آج رات بارہ بجے لائیو براہ راست ملاحظہ فرمائیں کال ریکارڈ کروانے کے لیے کال ریکارڈ کروانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کی کال شامل کی جائے اس سلسلے میں براہ راست آپ کو تعبیر بیان کی جائے کال ریکارڈ کروانے کے لیے آپ نمبر اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ نمبر نوٹ کر لیجئے نمبر ہے تھری کے کوڈ کے ساتھ تو آپ کال کر کر اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں شامل کر لیا جائے گا اور تعبیر بیان کی جائے گی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے طلاق نکاح اور حلال اور حرام کے مسائل پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈبل بارہ گھنٹے آپ ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں جو نمبر اس وقت آپ کی سکرین پر سامنے موجود ہے زیرو اور مسئلہ پوچھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ زبل ہاتھ آپ کو اس مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا مدنی چینل کے کسی بھی سلسلے کے حوالے سے آپ مفید مشورہ دینا چاہیں کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں فیڈ بیک ایٹ دا مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اور اگر خواب کی تعبیر آپ بذریعہ ای میل ہم تک پہنچانا چاہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف آپ کو پہنچے چینل پر نہ آئے تو آپ ہمیں خواب کی تعبیر ایٹ اس پر اپنا خواب تفصیل کے ساتھ ای میل کر دیجئے اور اپنا بائیو ڈیٹا بھی آپ کی عمر کیا ہے اسٹیٹس کیا ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں خواب کب دیکھا کس وقت دیکھا کچھ جو ضروری سوالات ہیں وہ ہم دوبارہ رپلائی بھیج کر آپ سے پوچھ لیں گے اور آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر انشاءاللہ شاء ای میل کر دی جائے گی محتروں پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا انشاء اللہ جل آئندہ بدھ اسی طرح لائیو براہ راست حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کی دعوت کو عام کرتے رہیے آپ کے کہنے سے مدنی چینل جہاں جہاں آن ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ بجاہد نبیج نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد